الحمد للہ رسول بلطان بسم اللہ دفتاح علیم برکات ابل ابلا کنگ ربو کا قزنا ہم دماغ جمعہ کے روز یہ آیت ہم نے پڑھی تھی اور اس پر غور کیا تھا کہ آج کے مسائل کا تمام مسائل کا حل ربض الجلال ولی اکرام نے انتہائی جامع الفاظ میں ہمیں بتا دیا اور یہ فرمایا کہ ولاؤ لؤ آپ کو پتہ ہے کاش کے معنی میں دیا کر اگر ولاؤ انہ لل قرآ اگر بستی والے آ ایمان لے آتے و اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا مظاہرہ کرتے تقوے کے ساتھ تقوے کی تعریف مختصر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کے منع کردہ سے رک جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے جب تک کہ معاشرہ بھی اس چیز کا التزام نہ کرے اگر معاشرہ رکتا ہی نہیں ہے برائی سے وہ اکیلا بہت سی برائیوں سے نہیں رک سکتا اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی بے حریا بے شرم نکلتی ہیں یہ اپنی نگاہ کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے اگر موسیقی والے موسیقی دور دور سے چلاتے ہیں تو یہ کیا کر سکتا ہے اگر کاروبار میں سود کو ہر جگہ سمو دیا جاتا ہے یہ سود سے کیسے بچ سکتا ہے اللہ حاضل کیا اسلام میں بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جب تک مجتمع نہ ہو مسلمان ان کے پاس اقتدار اور قوت نہ ہو اور وہ باہر کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جوان مردی کا ثبوت نہ دے دلی نہ ہو جائیں اور ان سے لوگوں کو حیبت نہ حاصل ہو کہ یہ اپنے نظام کے اندر مداخلت نہ کرنے دیں گے کیونکہ یہ نظام ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں رب کائنات کا ہے اور ان کا عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قانونوں پر اللہ کے ضابطوں پر،, پر اللہ کے طریقوں پر چلتے ہیں یہ ان کا عمل اللہ اکبر ہے تو اگر بستی والے پورے بستی والے ایمان لا کر تقوا اختیار کر لیتے ساری بستی اللہ کے آگے جھک جاتی وہاں اللہ بڑا ہو جاتا اور ہر ایک کو چھوٹا کر دیا جا ہے تو اللہ ہی بڑا ہر ایک چھوٹا ہے مگر یہ پورے اپنے ایمان کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ ایسا عمل کرنے وقت پکاؤ پتہ نہ برکات ان منت سما تو ہم زمین و آسمان سے برکات کے دہانے ان پر کھول دیتے ہیں. یہ جو کاحت سالی ہے یہ جو ان کے ختم ہو رہے ہیں ذخائر یہ سب کا علاج یہ جتنی بیماری ہے جس قدر بے قتل اور حسد اور کینہ اور برف اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی ہر وقت فکر لگی ہوئی ہے یہ سب ختم ہو جاتی ہے زمین و آسمان سے اللہ رب العزت رزق دیتا ہے بلا کہ لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں جھپلایا بجائے یہ کرنے کے حز نا دما کانو ہم نے ان کے کسب کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور جیسے دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ المعیدہ سے اس کی تشریح کرنے والی کیونکہ قرآن بعض باز, باز کی تفسیر کرتا ہے قرآن یہود الصارہ کے بارے میں کہتا ہے بلا اعلی کتاب اگر اہل کتاب آ ایمان لے آتے وہی بالکل مفہوم ہے وقت اور اللہ سے ڈر جاتے متقی ہو جاتے ایمان پر عمل پیرا ہو جاتے پر نا انم سید آتی ہم ان کی برائیاں ان سے دھو ڈالتے ولاد اور ولاد فلن جن ناطنعیم اور انہیں ہم نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے آخرت کے اعتبار سے طورات بل انجیل اگر تورات اور انجیل کے حکموں کو قائم کرتے اور کیا تو اور انجیل کے حکم اگر ان کے لیے قائم کرنے کا ذکر تو ہمارے لیے قرآن کے حکم قائم کرنے کا ذکر خود بخود واضح نہیں جلدی <ربِّهن> اور تورات اور انجیل کے علاوہ جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا وہی ہے وہ حدیث ہے سنت ہے تو سنت بھی بالکل وحی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ و تعالیٰ جبہ پہنا ہوا ہے اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ محرم ہے اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے ایک صاحبی نے عمر کو کہا تھا مجھے وحی کا نزول دکھانا وہ انہیں وحی کے نزول کی حالت بھی دکھاتا ہے اور اس کے بعد جب وہی ختم ہوتی ہے تو پوچھتے آئین درح سوال کرنے والا تب جواب دیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے کہ تم خوشبو کو دوڑ ڈالو جسم سے جو بھی اس کا اثر ہے اس جبہ کو اتار دو تو فرمایا کہ ہم انہیں داخل کرتے باغات میں جنت کے اور دنیا میں ان کے گناہ دل جاتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ان کے انبیاء کے ذریعے انہیں معلوم لاک النف کی ہندی اور دل ہند اپنے اوپر سے بھی کھاتے آسمان سے پانی برکتوں والا برف جو اگاتا ہے ان کے لیے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمت ہے جیسے آج پیٹرول بھی ہے یہ بھی انسان کی معیشت کی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد بنا دی تو نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی مختہ و کثیر ابا ملون ان میں ایک تو بروہ اہل کتاب میں آج بھی ہے جو مقتصد ہے جو انصاف والا ہے اور درمیان کی عدل کی راہ چلتا ہے مگر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ برے اعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے اقتصاد کی راہ چلنے والے کون ہیں وہی لوگ جو دن اور رات کی مان لا رہے ہیں خاص کر عیسائیوں میں جتھے کے جتھے ہیں جو ایماندار ہیں خصوصا نائن الیون کے بعد پرانے مجید کے نسخے اس قدر مقبول ہوئے اور اس قدر دکانوں سے فروخت ہوئے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا جیسا سید قطب کی پھانسی کے بعد رحمہ اللہ ان کی تفسیر تفریح کی ضرال القرآن اس طرح سے بکی کہ اس سے پہلے کبھی نہ بکی اس طرح آج ان واقعات کے بعد جہاد کی براکات سے جب مسلمین بالکل نہتھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے انتہائی حالت قسم پورسی میں عراق میں جہاد کو شروع کرنے والے صرف سترہ نوجوان تھے اور اس کے بعد امریکن کو جو وہاں پر حجیمت اٹھانا پڑی وہ افغانستان میں بھی نہیں اٹھائی جبکہ وہاں پہاڑ بھی نہ تھے پناہ پکڑنے کے لیے یہ رد جلال ملک اکرام کی ترائید ہے کیونکہ وہاں پر عقیدہ زیادہ واضح تھا افغانستان میں کیونکہ یہاں کے پاکستان کے رہنے والے جو ہیں یہ لوگ اہناف ہیں اور احناف بھی ہوتے تو کیا ہی کہنے تھے یہ معریدی اور اشری عقائد کے ہیں اور ان کے اندر بدعات کثیر ہیں اور صوفیا کا زبردست عمل دخل ہے کیونکہ دو کے بڑے علماء کے عقائد میں تصوف باقاعدہ عقیدے کے طور پر شمار ہوتا ہے اکثر علماء ہے بڑے علماء آب عام الناس میں تو مجملی مان پر سادے لوگ بے شمار ہوں گے جو صحیح العقیدہ ہیں وہی ہیں جو جہاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں مگر بڑے علماء میں سے بہت لوگ ہیں جو تصمود کا عقیدہ باقاعدہ رکھتے ہیں المحمد المفند اس پر شاہد ہے ان کی عقائد علما دیوبند کی کتاب اور ان کے اندر مات و اور عشری کی عقائد ہے جس میں اللہ کی صفات کا تعویل کے ساتھ انکار ہے اور تعطیل ہے اور الہاد ہے اس وجہ سے یہاں پر بہت مشکل پیش آئی عرب مجاہدین کو اور انسان کا تقوی کبھی کمزور ہوتا ہے اور کبھی مضبوط ہوتا ہے بہت جگہ ایمان کی کمزوری بھی دکھائی گئی اور بہت ہی کمزوری دکھائی گئی بعض جگہ جس کے نقصانات بھی ہوئے شدید مگر عراق کے اندر کیونکہ عربی ثقافت تھی وہاں توحید کا جلد بول بالا ہوا اور الحمدللہ للہ عقیدتنا ابو عمر عراقی امیر المومنین عراق کے لیے اللہ رب العزت ان کی زندگی میں اللہ ان کے علم میں اللہ ان کے پاس حباف میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں مضبوطی عطا فرمائے ہر نئے مزن ان کے لیے اور انہیں اسی حال میں قائم رکھے کہ دین کی خدمت اور جہاد کرتے رہے اور ان کی موت بھی اسی پر ہو عامر انہوں نے اپنے عقیدے میں سب سے پہلی جو بات لکھی وہ یہ کہ ہم اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو صرف نجات کا راستہ جانتے ہیں اور قبر پرستی کا شدید رد کیا اور الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پوجی جانے والی قبریں گرائی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کا اظہار کیا جب مکہ فتح ہوا ہے سب سے پہلے بت گرائے گئے اور ان کی پیروی میں اہل اسلام ہمیشہ یہ کرتے رہے اور محمد بن عبد الوہب رحیم اللہ رحمتن واسیہ ان کو اور ان کے پیچھے آنے والے بادشاہوں کو اگر تین دن کے لیے بھی کسی جگہ غلبہ ملا تو تین دن کے بعد لوگوں کو نوٹس دینے کے بعد ڈرانے کے بعد سمجھانے کے بعد انہوں نے تمام مزار گرا دی جن پر غیر اللہ کی پکار لگائی جا رہی تو عراقیوں نے اس میں سب لی افغانوں سے آگے نکل گئے افغانیوں نے بے شک بدھی کے بت تو گرائے تھے مگر اپنے بت نہ گرا سکے بت پرستی کی انہوں نے یقیناً ترکیب کی یہ نہیں ان کی توہین مراد نہیں ہے کیونکہ مجاہدین کی توہین خطرناک بات یہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہے مگر اصلاح کے لیے تنقید یہ ہمیشہ رہنی چاہیے ہمارے بڑے بڑے علماء آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بادشاہوں کی نوکریوں کو نہیں کی کیا اسلامی خلاطین اور خلافا اگر کوئی بھی عالم ان کے ساتھ نہ بنتا ان کے ساتھ دین کے کاموں میں کھڑا نہ ہوتا تو یہ چلا سکتے تھے اپنی ریاست چلا ہی نہیں سکتے تھے کیا وہ ان کو برے لوگ سمجھتے تھے نہیں یہ عبادت کرنے والے تھے ابن پہنیا رحمہ اللہ جو اپنے وقت میں حکومت کے اندر کبھی بھی شریک نہیں ہوئے اور کہتے تھے کہ ما انا بے سلطان میں سلطان والا نہیں ہوں سلطان کے گروہ میں سے نہیں ہوں انا رجل اسلام میں اسلام والا ہوں ایک آغاز فرد ہوں ابن ذکی للعید العید بہت بڑے شاقی ذکی ہیں اور بہت بڑے بزرگ اور علم ہیں ابن دہمیہ کے وقت یہ جی رئیس القات تھے تو کیا یہ کاغب بن کر اللہ کی عبادت نہ کر رہے تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے مگر کچھ لوگوں نے سوچا ہمارے بڑے بڑے علماء نے اکثر اس سے علیحدہ رہنا سوچا تاکہ وہ حق کی بات کرنے میں کبھی بھی ان لوگوں کے دباؤ دے نہ اور ایک گروہ ہمیشہ آزاد رہ کر اصلاح کرتا رہے اس لیے اصلاح کے لیے کبھی بات کی جائے اسے کبھی کوئی مجاہدین کی توہین نہ سمجھے ہم مجاہدین کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ ان کی توہین کرنے والے کے لیے تباہی کو یقینی ہی جانتے ہیں اور یہی آج ہم پڑھنے والے ہیں آج کے حالات بالکل اس وقت کے حالات ہیں جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پیش آئے چھ سو ننانوے ہی جڑی گئی جبکہ مسلمانوں کو زبردست حجیمت اٹھانا پڑی تاکار کے ہاتھ ہو اور زبردست قتل و غارت ہوئی اس کے بعد ابن تیمیہ نے اس امت کو سنبھالنے کے لیے دن اور رات کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھی ہے کہ خود میں دیے یہ ان کی اس عالم ربانی اس مجاہد اسلام کے فتوا میں سے کسی نے یہ رسالہ لیا ہے کسی عرب عالم نے اور اس کا نام رکھا ہے فتویٰ شیخ الاسلام شیخ الاسلام کا فتو فتویٰ فی حکم محبلا شرائلاسلام اس شخص کے حکم میں جو اسلام کی شریعتوں کو بدل دے اسلام کے احکامات کو کفر سے بدل دے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ہم شروع کریں گے شام و مسمتل اسلام داوا من اس سے پہلے یہ اوپر ایک موٹے الفاظ میں عبارت ہے ذرا یہ پڑھیں یہاں پر اتنے تعمیہ یہ رسالہ ایسا ہے کہ یہ روحانی غذا ہے اور اس غذا میں سے ایک لقما ہے جو ہم چکھنے لگے آج کے آپ کو اتنی سڑپ پیدا ہو جائے کہ اس رسالے کو سبکم سبکم پڑے وہ اللہ یہ رسالہ ایسے معلوم ہوتا ہے بلا شبہ آپ یہ دھوئی دیں گے پڑنے کے بعد کہ ابن تعلیم شب پشاور میں رہتے ہیں یا افغانستان میں یہ عراق میں ہوں گے بالکل ان حالات کی مطابقت ایسی زبردست ہے اس رسالے سے کہ اس رسالے کو اگر کوئی رواں دوا ترجمے کے ساتھ سامنے لے آئے تو بہت سے اور رسالوں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر نام بھی اتنا بڑا ہے کہ اس پر فی الحال الحمد حالات یہ ہے کہ سعودیہ والے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر ہاتھ اٹھا سکے اور اور بھی کسی کو جراث نہیں اتنے پیمیا کا آج بھی راج ہے اور یہ سچا واقعہ ہے کہ شام کے اندر جب لڑکوں کو پکڑا مسلمان باغی لڑکوں کو جو قبر کے باوجود تھے اور حکومت نے جگہ جگہ پکڑ کر مارا پیٹا تو ان کے پاس جو رسائل نکلے وہ سب کے زب ابن تیمیہ کے تو انہوں نے حکومت والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ابن تیمیہ کو اگر پکڑ لیا جائے تو فتنہ کی جڑ یہ ہے لہٰذا ابن تیمیہ کی ایف آئی آر کاٹ کر تمام تھانوں میں اور ایئرپورٹ پر لٹکا دی گئی یہ وہ عالم ربانی ہے جو الحمدللہ اپنی تصنیفات میں آج بھی زندہ ہے تو یہ جو موٹے الفاظ میں ہے یہ ابن پہنیا یہاں پر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کفار کے ساتھ مل جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کتاب کریں کون سے کفار ان سے کفار کاتار مراد رہے کتار نے کیا کلمہ نہیں پڑھا کتار کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ان کا بادشاہ اپنا نام محمود رکھتا ہے جمعہ قائم کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے اور بہت سے اور ارکان کی ادائیگی کرتا ہے علما اور مولزمین اس کے لشکر میں موجود ہیں اس کے لشکر میں شریک ہونے والے کی تقسیم کر رہے بریٹین ہے اور وہ کہتا کہتے ہیں سلق یہ دیکھیے اب موٹے الفاظ وہ ازا شان سلق <سَلَسْت> جب کہ ہمارے سلق یعنی صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین تدسمبو مین ازک مرتدین انہوں نے زکوٰۃ روک لینے والوں کو مرتدین کا نام دیا انہیں باغی نہیں کہا انہیں اسلام سے مرتد ہو جانے والے پھر جانے والے کہا ما قوم یسون نہ یسون حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے مانی زکات غلم یقاتلون جماعت المسلمین اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کتاب تو نہیں کرتے تھے کتاال تو صحابہ نے کیا رضوان اللہ علی مجمعین انہوں نے تو نہیں تلوار اٹھائی صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین تو اس کا حکم پھر کیسا ہونا چاہیے جو ان اللہ کے دشمن و تقار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ کتاب کرے نیچے یہ عرب عالم لکھتے ہیں ایک نمبر میں موالت, مَوَالَت المشلکین بالمقوف سی سکوفی نکتال المسلمین ماں ہوں آج وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو پاکستانی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے اندر شامل ہوگا نیٹوں کی فوجوں میں شامل ہے اور کرزاوی یوسف کرزاوی جو بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں وہ فتوا دیتے ہیں کہ جو لوگ معاہدہ میں ہیں امریکہ کے انگلینڈ کے برطانیہ کے یا نیٹو کے تمام ممالک میں تو انہیں اپنے معاہدہ کے تحت اگر حکم دیا جائے تو مسلمانوں کے خلاف لشکر میں شریک ہونا جائز ہے البتہ اگلی صفوں میں نہ رہے جہاں گولی مارنی پڑتی ہے اور چلانا پڑتا پیچھے پیچھے رہے ان موالۃ المسلقین بالوقوفی سخوفین لکھ اتالمسلم لما مرل ہی, کفر ہی کسی میں بھی وہ کہتے جو مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہو ان کی صفوں میں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے اس کا حکم وہی ہے جو ان کا حکم کوئی فرق نہیں اب ہم آتے اس مضمون کی طرف جو ایک لکما ہے اس روحانی غذا میں سے چکھنے کے لیے تاکہ ہمیں اس رسالے کی قیمت معلوم ہو اور حافظ ابن نے کا احسان ہمارے علماء محسنین ہے ہمیں سب کا احسان جو ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے تاکہ ہمارے احسانات بھی آگے امت کی طرف منتقل ہو اور ہماری شکر گزاری کرتے ہوئے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے آئندہ امت میں ہم جو کریں گے آگے بھی وہی دیکھیں گے ان مسلم الشام و مصر مشرطی بت الاسلام دوامن. کہتے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ شام اور مصر کے مسلمان یہ مسلمانوں کا وہ حراول دستہ ہے وہ فوج ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے وہ ان ہوں کہ طائف المنصورا ظاہر القل اور یہ اس فتح یاب گروہ میں طائفہ گروہ منصورہ فتح یاب جس کے لیے فتح اللہ رب العزت نے لکھ دی چاطا بلو اللہ نے لکھ دیا آنا کہ میں اور میرے رسول غالب آئے گی تو یہ بھی رسول کے ساتھی ہیں غلبہ ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں مل گیا الحق جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی ظاہرہ غالب رہے گی یعنی کبھی بھی اللہ رب العزت اسے حق سے نہ بھٹکائے گا حق ہی انہیں ہوگا اس کا مطلب یہ بھی نہیں آپ ابن پیمیاں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اب یہ جو عراق میں جہاد کرنے والے ہیں افغانستان میں جہاد کرنے والے بالخصوص اور باقی جو بھی جہاں جہاں بھی خالص جہاد کر رہے ہیں جو کہ کفار کی باغ دور میں نہیں ہے وہ قتال کرنے والے جن کی باغ دور کفار اور تواغ کے ہاتھ میں ہے ہم ان میں ہی مخلصین کے لیے اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں مگر وہ جو جان بوجھ کر ان لوگوں کی قیادت میں جہاد کر رہے تھا تھے سبھی جہاد یہ جی جہاد ہے ہی کیسے کفار کی قیادت میں کفار کی مرضی اور کفار کی حدود کے مطابق جہاد ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا وہ جہاں بھی کر رہے وہ عطاعف المنصور الظاہر الحق حق پر وہ قائم ہے اور حق ان کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر ان میں سے اوبکر عمر رضی اللہ کی طرح بالکل ایسا حق پر ہے کہ اس میں کوئی خطاط تقریباً باقی نہیں نہیں ان کے اندر حق ہے ان میں صالحین بھی ہیں اابیکون الاولون بھی ہیں المف بھی ہیں ان میں استاق بھی ہیں گناہ بھی ہیں ان میں وہ بدعت بھی ہو سکتے جن کی بدعت کمیل ہے اور صرف اور کفر تک نہیں پہنچے مثلاً بدت کے بارے میں کوئی تعویل ہے بدت کے بارے میں انہیں علم نہیں پہنچا کہ یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ تو انہی میں حق ہے تو حق انہی میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان کی خطہ ہی کوئی باقی نہیں بی وسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ وسط ان کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا وہی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم ماں انا ہوں بل ایا دبل ہا اولائی المحاربون للہ ورسولی المحادون للہ ورسولی المحادون للہ ورسولی علی عرض الشام ومصر فی مصر حاضل وقت کہتے اللہ تبارت وطالہ اس سے محفوظ رکھے کہیں اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف شمت میں اٹھنے والے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے زبردست اداو کو دشمنی رکھنے والے کہیں غالب آ گئے شام اور مصر پر تھی یہ تاکار جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آج عراق پر افغانستان پر بھی یہ غالب آ گئے اور ملیا میٹ ہو گیا یہ جہاد جہاز میں اس وقت میں کمزوری کے وقت میں افزا غالب کا علا زوال اسلام بدروس شرائ جوش میں اور جذبے میں اور زبردست قسم کے جذبات میں ابن ابنتہمیہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑھ جائے گا یہ کمزوری کا معاملہ کہ دین اسلام میں ایک زبردست زوال دیکھنے میں آئے گا لوگوں کے اعتبار سے جبکہ دین کا محافظ تو اللہ ہے اور اللہ کی شریعتیں لوگوں کے عمل کے اعتبار سے مٹ گئے اگر یہ مٹ گئے بالکل آج یہی حال ہے کہ اگر یہ مٹھی در اللہ کے نام لیوا جو پہاڑوں کے اندر جانوروں کی طرح بہت سی سہولیات سے مکمل آ رہی انتہائی تکلیف سے زندگی گزارتے ہوئے بھی ان کفار کے ساتھ نہ برداسمان نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے ہیں نہ جانے کتنے کتنے اپنے گھر والے یہ گوا چکے ہیں اللہ کے راستے میں کیسے کیسے ان کی زخم ان کے دل پر ان کے جسم پر اس وقت لگے ہوئے نہ ان کے لیے کوئی علاج کے لیے پراپر ہاسپٹل ہے نہ ان کے لیے کوئی اچھا کلمہ کہنے والا ہے پورا میڈیا ان کو گالی نکالنے والا ہے اس کے باوجود وہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ خود امریکہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ یہ مادی جنگ تو جیت نہیں سکا میڈیا کی وار تو مجاہدین جیت گئے الحمدللہ للہ ری, ری نے کل تقریر کی جماعت اسلامی کے اجتماع اس میں اللہ اس عورت کو اس طاہرہ کو اس دنیا پر اپنی گواہی کے لیے اپنے دین کی سچ ہونے کی گواہی کے لیے قائم و دائم رکھے آمین پتہ نہیں کس طرح اور وہ اور ذاتر نائک بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت فرمایا اور اور بھی مسلمین جو اس راستے پر کل کہتے ہیں اتنی شاندار تقریر سے ڈاکٹر سن کے آئے تھے ڈاکٹر طاہر کہنے لگے کہ اس عورت نے کہا کہ چھ سو پچاس نمبر کمرے میں بغرام کے جیل میں اگر وہ آفیت صدیقی نہیں تھی تو وہ سیخے مارنے والی ازیت دی جانے والی عورت آخر کون تھی مجھے بتاؤ صحیح جس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا کہ مردوں کی طرح جس طرح مردوں کو بے پردہ ہو کر اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہونا پڑتا تھا اس عورت کے ساتھ بھی ایک سلوک تھا پھر اس نے کہا کہ میں وہ واحد عورت ہوں جس نے گوانتا نامو و کو بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا تم نے کیا دیکھا تو میری زبان بتانے سے کاسٹ تھی میرے دل پر اور میری شخصیت پر ایسے حالات گزر چکے تھے آج یہ گواہیاں ان کی شکست کی گواہیاں ہیں یہ رزیل ہو چکے جب کوئی رزیل اور کمینہ اور بلدل ہو جاتا پھر عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتا ہے اور بہادروں کے ساتھ لڑو لڑو ہمارے شیروں کے ساتھ ہماری عورتوں کے ساتھ لڑتے بے حیاؤ بے شرم تمہاری عورتیں آپ کی ہم عزت کرتے ہیں کیا ایک روسی عورت کو کسی مجاج نے ہاتھ لگایا تھا خوبصورت جوان تنو من زبردست قسم کی صحت مند عورتیں ان کے قابو میں آئی مجال کسی ایک مجاہد نے ٹک بھی کیا جبکہ جو مجاہدین کے اسلام کا اس وقت حال تھا وہ اس سے بھی خراب تھا عمومی یعنی کہ صالحین موجود نہ تھے سابق موجود نہ تھے مگر اس وقت افغانیوں کی اور پاکستانیوں کی حالت اس سے بھی خراب تھی اسلام میں امدا اور یہ جو گروہ ہے بس شام و مصر مصر اور شام میں وہ نخما اور ان کی طرح کے اور گرو مجاہدین فہوم فی حاظ البق المقاتلون عن دین الاسلام یہی اس وقت دین اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں وہ الناس کار فی انف المنصورہ اور یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں افطائق و المنصورہ میں داخل کیا جائے اللہ تیزا کا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستفیض انس جن کا ذکر اللہ کے رسول نے اپنے قول میں کیا ہے سسرت سے جو احادیث ان سے ملتی ہیں ان کے اندر آج عبداللہ کیا کہتا ہے سعودیہ کا بادشاہ کیا تھا اسامہا بن لادن اور اس کے ساتھیوں کے عزائن سہیونی یہودیوں سے ملتے جلتے آز نلاؤ من ہاضا اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو اس حالت ہے قسم پرسی میں جس وقت کفار ہمیں مارنے پیٹنے اور ہمارے مذبح خانے کھولنے میں لگے ہوئے جو آج ان پر ہاتھ ڈالتا ہے وہی عطا فا المنصورہ کہلانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے لارنگ بلا شک یہ اطائف المنصورہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے اگر اگرچہ ان میں کتنی بھی خرابیاں ہوں وہ خرابیاں ہی ہیں ہم ان کو خوبیاں نہیں کہیں گے ہم مقلب اندھر مقلب نہیں ہیں ہم حق اور باطل میں ہمیشہ انصاف کرنے والے ہیں ہم اہل سنت والا ہیں اور ہمیں عدل کا حکم دیا گیا جی روایت لی مسلم مسلم میں روایت ہے آل آل تال کرتے رہیں گے حق پر مغرب والے نبی وسلم تمہلام دی مدین یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے اس وقت جاری ہوا جب آپ مدینہ نبویہ میں کلام فرما رہے تھے غرب ہوں تو اس کا غربی علاقہ مغربی علاقہ وہ ہوگا جو مدینہ سے مغرب میں ہوگا مشرقی وہ ہوگا جو مدینہ سے مشرق میں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے اس کے اعتبار سے سمجھا جائے گا لات ذالو طائفت امتی ہمیشہ لا ذالو ظائل نہ ہوگا ہمیشہ رہے گا ایک گروہ میری امت میں سے ظاہرین الحق حق کے ساتھ وہ غالب رہے گا یہ ایک خوشخبری ہے یہ کبھی بھی مغلوب نہ ہوں گے اگر حق کے ساتھ چمتے رہے جتنے بھی یہ مغلوب ہوتے ہیں جتنے ہمیں نقصان پہنچتے ہیں یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے تو مجاہدین غیر المجاہدین کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ نے لکھ پہنچا دیا تھا تربیت کے لیے جب انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی تو نبی علیہ السلام من یا ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا ان کا مخالف ہو امریکہ ہو نیٹو ہو یا مرتدین ہو منافقین ہو وہ والے ہوں یا میزائلوں والے ہو کوئی بھی ہو اور, من ولا من اور جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا حق تک حتہ کہ قیامت قائم ہو جائے یہ جی کہتے ہیں ان کو پیسے نہ پہنچاؤ ان کو مدد نہ کرو ان کا ساتھ چھوڑ دو ان کی تمام کی تمام جو ہے امداد وہ کاٹ کے رکھ دو اگر تم امداد کاٹ دو گے تو وقت جب آ جائے گا اللہ آسمان سے ان کی امداد نازل کر دے گا انشاءاللہ اگر یہ حق پر ہے اور انشاءاللہ یہ حق ہے اور مسلم کی روایت میں آتا لا الغرب کہ ہمیشہ غرب والے حق پر رہیں گے جہاد پر رہیں گے بتایا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے مدینے کے اعتبار سے غرب ہے انت تشریق و تغریب بن العمور ان بلدن شرق شرف غرب کی نسبی امور میں سے بلیاض رجل اسقندری من الغرب سافرا الى مصر کے اعتبار سے کہتے جب شرط کوئی گیا شرک کی طرف کیا کی وہ کرانا آل مدینہ اہل شام اہل الغرد اور مدینے والے شام والوں کو مغرب والے کہتے تھے وہی سمون اہل نجد واد اہل شرط اور ند والوں کو مشرقی کہتے تھے سماسی حدیث ابن عمر جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں, ہے. مشرق والوں میں سے دو آدمی آئے انہوں نے خطبہ کیا یعنی کتاب کیا وقع روایت من آل نجد. ایک روایت من آل نجد. یعنی نجد میں لہٰذا کالا احمد اب آل محمد یعنی اہل شام اہل غرب میں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری موجود ہے یعنی ہم غرب اور وہ غرب والے ابول نجدن، نجدن شرک ہے بس یہ ساری مغرب و مشرق کی بات ہے اس میں ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں بس میں یہ روایت ہے ان ماز بن جبل نے فرمایا کالا المنصورا بہوم نبی علیہ اسلام نے فرمایا اطائف المنصورہ شام میں ہوگا انل المغرب کیوں مغرب کی اصل اور جڑ شام ہے بہن فتح المغرب کا مصر وقت ول کے ول اندلس وزال اور انہوں نے شامیوں نے صحابہ رضوان اللہ تبا تین اور قرون الا کے بعد کی مسلمانوں نے فتح کیا ہے مصر کو کو گلف کو یہ جو مراکش اور غرب المدینہ غرب کی بانس کے پاس پڑھنا چاہتا ہے اور ایک اور حدیث میں آیا یہ بہت اہم بات ہے طائفہ منصورہ کی صفت میں ان نہ بیت المقدس یہ بیت المقدس کے کناروں میں ہے اور بیت المقدس کے کنارے یہی ہیں عراق وغیرہ اور بیت المقدس میں بھی جہاد ہو رہا ہے الحمدللہ اور اب جہاد پلک کر ادھر ہی جانے والا ہے اور روز غزب جس کا ترجمہ کیا سفر حوالی کے مضمون کا داتر سفر حوالی ہمارے بہت بڑے عالم مجاہد اور انشاءاللہ علماء ربانی جین میں بہت بڑے امام ہیں جن کو ابن باز نے ان کی زندگی میں کہا ہوا ابن تہمیت صغیر یہ تو چھوٹا ابن فہمیہ یہ چھوٹا ابن تہمیہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں جو کہ یہ یہود اور نسارہ کی تورات اور انجین سے مختلف آیات جو ان کے اندر آج بھی باقی ہیں نکال کر لائے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں تو کوئی ضرورت نہیں تمہارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو مکمل خوشخبریاں دے کر گئے ہیں تمہارے لیے وہ کافی ہے میں یہود و نا کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں شاید کہ یہ اپنی آسبت سنوار لیں اور انہوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ یا اس کے کوئی چار پانچ سال بعد یا کچھ پہلے یہ ریاست بیت المقدس ختم ہو جائے تباہی سے ہم ہوگی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قدر زبردست بات ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے اس پر تو وہ ہانف نہیں ہوگا جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ رومی انقریب جو ہے غالب آئیں گے اور اس قسم میں وہ جیت گئے تھے اسی طرح وہ بھی جیت جائے گا سفر کو اس قدر اس بارے میں تحقیق ہے تو اب بیت المقدس کی طرف جانے والا یہ جہاد ایک نہ ایک دن وہی بے اکناف البیت المقف ال یہی ہے کہتے مصر والے اور دمشق والے جو آج تاکاروں سے لڑ رہے ہیں یہی ہیں آج بیت المقدس کے کونوں میں بیت المقدس کے کناروں میں وہئی یو دبد الحوال العالم جہاد بہت خوبصورت بات ہے آج دیکھ لیجئے مجاہدین میں ان کے علماء میں انٹرنیٹ پہ جو ماشاء اللہ یہ دین کی نمائندگی میں شیروں کی طرح حق جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے ساتھ وہ کہتا ہے ان کا آج مقابلہ کرو علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جہاد کے اعتبار سے تم ان جیسے نہ مشرق میں پاؤ گے نہ مغرب میں پاؤ گے سب انہی میں خیر ہوگی خیر کی چوٹی ان میں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری جگہ علماء نہیں ہے دوسری جگہ گہت علماء ربانی جین ہیں وہ انہی میں شامل ہوں گے جو انہی کی حمایت کر رہے ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں ان میں آپ کو ربی احمد خلی جیسے ملے گی جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں شور کا العظیم امین المشرقین و علکتاب یہ اس وقت مشرقین جو بہت شوقت والے ہیں جیسے امریکہ ہے آج اس وقت تطارف ہے ان سے لڑ رہے ہیں یہ مشرقین اور اہل کتاب سے یہ میں سارا سے لڑ رہے ہیں معروفیم کہتے ہیں ان کے غزبے نصارا سے ہو رہے ہیں ان کے غزبے جو ہے یہود سے ہو رہے ہیں ان کے غزل ترک بےمانوں سے ہو رہے ہیں زنا زنابکا سے بندی کو سے ہو رہے ہیں ان کے غزلے جو ہیں رواف سے ہو رہے ہیں کیا رواف سے نہیں لڑے یہ میں ہمارے مجاہد رابطیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی زرکاوی اللہ رحم واسیہ اور اسی طرح اور مجاہدین آج تک کیونکہ اس نے جب لکھا عقیدتنا ابو عمر حافظہ اللہ نے سب سے پہلے قبر پرستی کا رات لکھا اور قبریں گرائی بھی اور دوسری بار یہ لکھی کہ روافذہ میں جو اولاد ہے غالی ہے وہ کفار ہے اور ہم ان کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں اسماعیزیہ اور ان کی طرح کے اور اور کرامتا کرامتا وہ خبیص قسم کے شیعہ ہے جو کہ حضر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تھے تین سو سترہ ہری میں اور بائیس سال انہوں نے اپنے پاس رکھا اور وہاں تک ان کے بڑے خدیث نے کرمتی نے جس کا نام اس وقت میرے ذہن سے کھو گیا ہے ہاں اس کا نام ابو طارق تھا اس ظالم نے بیٹھ کر بیت اللہ کے دروازے پر قتل و بھارت کروائی بیت اللہ کے اندر اور ذو الحج کو یوم ترویہ کو اور مکہ کے راستوں پر اور مسلمانوں کو بے دریک قتل کیا گیا اگر کسی نے بیت اللہ کا یہ غلاس تھاما کہ مجھے ابو طاہر اس کا نام تھا ابو طارق ابو طاہر اور کہتا ہے کہ کدھر ہے وہ تمہارا عقیدہ کہ من باخالا ہونا آمینا جس میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا کدھر سے لاتے ہو امن یہ اس حبیز کا اس کو پرنالے کو اکھاڑو ایک شخص اکھاڑنے کے لیے اوپر چڑھا وہ سر کے بل گرا اور مر گیا اس کی تو جرات نہ ہوئی پھر اس نے حضر اسبد کو اکھاڑا اور اپنے ساتھ لے گیا یہ کرامتا ہے ان کے ساتھ لینے والے اس وقت کون ہے یہی مجاہدین ہیں جو عقیدہ کی بات کرتے ہیں اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین بستی یعنی حجاز اور اس کے ارد گرد کی بستی جس کا نام سعودی ارک دیا گیا ہے اس بستی میں سب سے زیادہ سہیل عقیدہ علما سب سے زیادہ سہیل منہج لوگ اور علماء موجود ہیں اس میں بھی جو خطب بیت اللہ میں اور مسجد نبی بھی ہوتے اس میں شرک کا کھلا رت اب ختم ہو چکا والی عزو اور عزت من مسلمی مسلمین اب مشارق الارض ہوا بھی آج مسلمانوں کے مشرق اور مغرب میں عزت ان کی عزت کے ساتھ آپ بتائیے اگر یہ غالب آ جائیں اور ایک بڑا صحیح معنو میں ملک پورے نظام کے ساتھ اسلامی حکومت کا قیام کر دے ہم یہاں پر بیٹھے عزت والے نہ ہو جائیں گے ہمیں باقاعدہ طور پر رہنمائی نہ ملنا شروع ہو جائے گی یہ ہمارے اندر جو سر پھٹبل ہے اس خاتمہ نہ ہو جائے گا ایک منٹ میں ہماری بات خلیفہ کو اور قاضی کو جایا کرے گی کسی ملک سے بھی ہم ہو اور ہمارا فیصلہ آ جایا کرے گا اگر وہ ہمیں حکم دے گا ہم اپنے ملک میں رہیں گے اور ان کی خدمت کریں گے اگر اجازت دے گا اور بلائے گا تو ہم اپنے چوتوں کے بعد گھزرتے ہوئے بھی وہاں جائیں گے جیسے نبی علیہ سلاط و نے فرمایا اور ہمیں پہنچنا ہوگا اور وہ زندگی اس سے بہترین زندگی کوئی نہیں جو اسلامی حکومت کے اندر گزاری جائے فرمایا کہ وہ عزل مسلمانوں کی عزت ان کی عزت ہے ولی ہاض لما ہاضم ہوں صنعت میرا جس وقت یہ شکست خوردہ یہ مسلمان حاصل جن کے لیے آج میں تمہیں ابھار رہا ہوں جو جہاد کرنے والے تطار سے اس وقت دیکھنے والی تھی مسلمانوں کی مصیبت چھ سو ننانوے ہی جن میں اس طرح ہوا کہ قطار نے حملہ کیا شام پر جب وہ شام کے قریب آئے تو بادشاہ بھی پہنچ گیا بادشاہ مصر میں ہوتا تھا سلطان ناصر کلاگوز یہ پہنچا اور اس کے ساتھ فوج آئی اور ادھر سے دمشق کی فوج بھی جو ہے وہ بھی نکلی مقابلہ کے لیے مگر مسلمانوں کو ان کی کرتوتوں کی سزا دینا اللہ کے ہاں مقدر تھا اور ان کے دراجات کو بلند کرنا ان کے گناہوں کو معاف کرنا ان کے شہدا کو جنت عطا کرنا اور تاریخ اسلام میں ایک واقعہ اور اس کا اضافہ کرنا جس سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں ہوا یہ کہ تاطار کے مقابلے میں سلطان بھاگ گیا سلطان نے فرار اختیار کیا الا علہ و راجعون اور تاطاروں نے اس وقت بری طرح سے مسلمانوں کو بری طرح قطل کیا اور لوگ جب بھاگ کر مختلف شہروں میں پناہ لینے کے لیے گئے فوجی تو مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر تھی کہ مسلمانوں نے ان شہروں میں خود فوجیوں کو لوٹنا شروع کر دیا اس حال میں ابن تعمیر یہ بطن یہ بہادر انسان ایک جماعت کے ساتھ غازان کو اور کازان کو ملنے گیا جس نے اپنا نام محمود رکھا تھا اور اتنا زوردار کلام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ ثبت رہے گا جا کر ابن تعمیر سے کلام ان کا تز ان مسلم تو گمان کرتا ہے کہ تم مسلمان جبکہ تیرے باپ دادا جو کفار تھے ہلاکو اور انہوں نے مسلمان پر یہ ظلم نجھایا جو تو مسلمانوں پر ظلم کر رہا اور اس کے بعد اسے نصیحت کی اور نصیحت کرنے کے بعد اسے کہا دے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کر اور انہیں امان دے اور امان کا اس سے وعدہ لیا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہتری کی راہ نکالی اور پھر اس کے بعد کھانا چنا گیا پہلی دفعہ بھی جب گفتگو گی تو رئیس القزات نجم الدین سسری یا کوئی اور جو بھی تھا وہ ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے ہم نے کہا ابھی ابن تیمیہ کی گردن اترے گی اور ہمارے کپڑے خون سے بھر جائیں گے یہ کس شخص کے سامنے کس طرح یہ شیر جو ہے وہ گرج رہا ہے مگر جب شیر گرجتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے تو مالک ان کا روب مشرقوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے مجال تھی جو کاغان ایک انگلی بھی اٹھا سکے بلکہ پوچھا شہ کون ہے بتایا گیا کہ کون ہے اس کے بعد کھانا چنا گیا کہا شیخ تشریف لائیے کھانا نوش فرمائیے کہا وہ درخت جو تم نے بدماشی کے ساتھ جو بھی ان کے الفاظ سے جو مجھے یاد مل عربی میں جو تم نے گنڈا گردی کے ساتھ مسلمانوں کے کاٹ لیے اور وہ مال مسلمانوں کا اور مویشی جو تم نے لوٹ لیے ان کو پکاتا ہے اور پھر ان کے دسترخوان پر گواہ بنانا چاہتا ہے اب لوگوں نے پھر اپنے کپڑے سمیٹے کہ اب اس کی گردن گئی کہ گئی, گئی نتیجہ یہ ہوا کہ کازان کہتا ہے شیخ میرے لیے دعا کرے ابن طبیہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اگر یہ تیرا بندہ محمود کازان تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیری خوشنودی چاہتا ہے اسے شہروں کا مالک بنا دے اور اسے غالب کر دے اور اگر یہ مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے اور تیرے جھنڈے کو نیچے کرنے کے لیے نکلا ہے اللہ اسے خواب و خاطر کر اس کی کو اکھاڑ دے اور وہ ہر دعا پر آمین کہتا ہے روب کا یہ عالم یہ تھے ہمارے علماء یہ اپنی قیمت جو ہے وہ ادا کرتے تھے ایمان کے لیے عیدل تعلیہ نے باوجود اس کے کہ وہ مراسلہ لکھوا لیا اس سے امن کا مگر تاتاری ہمیشہ وعدہ خلاف سے کچھ دیر ہوئی کہ کلا کے اندر ایک شخص تھا ارجواف رحمہ اللہ مجاحد انسان تھا وہ کلا کا جو ہے وہ محافظ اور اس کا سرپرست تھا اس کو ابن تمیا نے پیغام بھیجا اور آپ بھی قلعہ میں تھے کلا میں تھے کہ دیکھو تم نے کلا کو کسی صورت حوالے نہیں کرنا اس کو سب سرداروں نے کہا حوالے کر دو تا ٹھنڈی ہو جائیں گے ہمیں قتل نہیں کریں گے ابن تعمیر نے کہا ایک پتھر بھی کلا کا تمہیں نہیں دینا نتیجہ یہ نکلا کہ تاطاروں نے موادہ توڑا اندر گھسا اور آ کر مساجد کے اندر مدارس کے اندر مسلمانوں کے علماء کی لڑکیاں اٹھا لی عورتیں اٹھا لی قتل کیا اتنا قتل کیا کہ ہزاروں انسانوں سے انہوں نے بالکل خون کی ندیاں بہالی اور ایسی بری لوگوں کی حالت ہوئی کہ لوگ دوڑنے کے لیے کوئی جگہ نہ پاتے تھے اور تاکاری پکڑتے تھے اور انہیں بکروں کی طرح جبہ کرتے تھے تو یہ ابن تعینیہ ہمیں واقع یاد دلا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت آج کی وہ حالت بیان کرتے جو ابن تعمیر کے وقت کی حالت ہے آج کے دن کی حالت کا اس سے آپ موازنہ کیجیے یہی آج پڑھنا ہے خاص طور پر مظاہر کا یہ اس لیے ہے آج کیوں اگر یہ میں کہتا ہوں جو میری سمجھ اللہ نے مجھے دی ہے کہ اگر یار آج عراق والے یہ کورس والے اور یہ افغانستان والے گر گئے اور ملیا میٹ ہو گئے تو آج پھر ان کو روکنے والا ان جدید کتاروں کو ان امریکیوں کو روکنے والا پھر کوئی نہ ہوگا ہر جگہ یہ مذبح خانے کائم کریں گے اور یہ کبھی کسی کو نہ چھوڑیں گے پہلے بھی یہ بلا وجہ ہمیں ذبح کرتے رہے نوی شدیدی جنگ ہے حامد محمود نے فاضل دوست ہے انہوں نے اپنی اس چھوٹے سے رسالے میں روب دوال امریکن امپائر میں تاریخ کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ نوی شدید جنگ ہے یہ پہلے بھی ہم پر اس طرح حملہ آور ہوتے رہے اب بھی کریں گے اور کسی کو نہ چھوڑیں گے لال قابل یہ اس لیے کہ انا سکان یمن کہ یمن والے جو ہیں حاکم اور جو وہاں کی رعایت سی حاضر وقت آج کے دن میں انتہائی کمزور اور آجز لوگ ہیں انل ان جہاد جہاد سے جنہیں بالکل ہی کی طرح مذہب یہ جہاد کو ضائع کرنے والے ہیں بہ مٹی اون عمن مل بلا وہ تو کی اطاط کریں گے جو بھی یمن کا مالک ہو جائے گا اور کیا آج یمن والوں کا یہ حال نہیں ہت کروں کر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تو باقاعدہ پیغام بھیجا ہے اس وقت کے امریکہ کو ہم تمہارے ہاتھات گزارے ہمیں کچھ نہ کہنا کہ آج یہ پیغامات نہیں بھیج رہے سارے سارے بھیج رہے ہیں کیونکہ ملک تتار آج جو ہے بش اس نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ میں ایک بات سننا چاہتا ہوں میرے ساتھ یا میرے خلاف درمیانی میرے نزدیک کوئی نہیں ہے ملک مشرقین کو پیغام بھیجا کہ اگر تم آؤ تو بسم اللہ ہم تمہارے یار ہیں وہ اما سکان اب حجاز والوں کی بیان کرتے جو مکہ اور مدینہ میں ہاتم میں ارد گرد اکثر ہوں کثیر ان میں خارگون اکثر اور کثیر ان میں سے حکام شریعت سے خارج ہو چکے اور ان میں برا دلال گمراہی غل اور یہ زانی اور شرابی مالا یا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کتنے گناہ گھیر رکھے وآل ایمان مدین اور جو حجاز میں اور اس کے علاقے میں اردا گرد میں مکہ مدینہ کے جو نیک لوگ ہیں ایمان اور دین بڑے ہی, ہی مستبا فون وہ تو بےچارے بالکل کمزور اور حاض ہے ایک لاکھ کو لما کو اس وقت سعودیہ کی جیلوں میں اگر اس وقت غیر اسلام والوں کو قوت مل گئی ان جگہ پر امریکہ غالب آ بالله اگر یہ مجاہدین کا طائفہ آج لیا اللہ کی پنا لکانجازل من وہ تو لوگوں میں ذلیل ترین اور کمزور ترین لوگ ہو جائیں گے خاص کر وقت فیہن کیونکہ تاتاریوں میں اس وقت شیعہ کا غلبہ ہے وہ ملک تطار المہارمون رسول الرفو فلو غلو یا فصل الحجاز اور اگر یہ غالب آدت تالیت و حجاز تو سارا برباد کر دیں گے معاشرہ جو توحید اور سنت والے ہیں وہ بیچارے بالکل مٹا دیے جائیں گے اور شیت غالباد ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ایران پر آج حملہ کرے گا کل کمرے کرے گا ایران ہمیشہ ہمارے اوپر حملے کے لیے گیٹ وے ہوگا شیا ہمیشہ سنیوں کو برباد کرنے کے لیے ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر کفار ہمیشہ آج بھی آئیں گے کیا نورا کشتی یاد نہیں آپ کو جو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہوئی پندرہ دن میں اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے اور امت نے نہ جانے کتنے قربانیوں کے ڈھیر لگا دیے اور ابھی تک اسرائیل جمع بیٹھا ہے یہ سب نورا کشتی تھی اما براد ال اور افریقیہ کہ جو بلاد ہیں افریقہ کے مختلف یہ جو آج ہے آپ کے سامنے یہ قدافی وغیرہ کارے آراب غالب الحا تو اس میں تو آراب جو اجڑ لوگ ہیں وہ غالب آئے ہیں وَهُم مِن شر الخلق، وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے جہاد حق تو یہ کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور ان پر غزبہ کیے گئے اب غرب القساں اور جو غرب اقسا کا علاقہ ہے وہ جو کنارے والا غرب ہے یورپ کے ساتھ مل رہا ہے بلاد اللہ جہاد النا کا کیونکہ وہاں پر تو ویسے ہی عیسائیوں کا غلبہ اس لیے وہ تو عیسائیوں کے خلاف جہاد بالکل نہیں کرتے نام بھی نہیں دیتے بلکہ اکثر نسارا بلکہ ان کی فوجوں میں نصارہ موجود ہے اللہ جن نے یہ سلمان فلت العظیم جو سلیتے اٹھائے پھرتے بہت زیادہ اللہ حاض ال اگر تطارف پر غالب آجل اتانا آل المغرب ما هم من ازل تو اہل مغرب مغرب مسلمان ان کے ساتھ ترین لوگوں میں سے کر دیے جائیں گے لاسیا خاص کر جب کے وہ نسارا ہز بن اللہ غرب اور ان کے اندر جو نصارہ چھپے دہ وہ ان کے لیے بن جائیں گے ایک لشکر و غیر یہ اور دوسری باتیں اسابا جو یہ کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہ گروہ جو آج جہاد کر رہا ہے اللہ طبی شام و مصر جو شام اور مصر میں الحمدللہ آج بھی مجاہدین میں سے جو قیادت ہے اس کی کثرت مصر سے الحمدللہ اور شام سے کسرت مصر اور شام سے یہ دیکھ لیں آپ عبد المن ابو حلیمہ مصطفی یہ جو ابو بصیر ہے یہ بھی شامی ہے اور بہت سارے علماء اکثر شامی ہیں ابو الولید شامی ہے اور اس طرح سے بعض لوگ جو ہے مصر سے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی تتار اگر تتار ان پر غالب آ لم جب کے مل اسلام عز اسلام کے لیے عزت باقی نہ رہے گی یعنی مسلمانوں کے لیے اسلام تو ہمیشہ عزت والا غلط آلیا نہ اسلام کا کلمہ بلند رہے گا کوئی بلند کرنے والا ہی نہ ہوگا ولا تا فاہرا آلیا کاتل عل کوئی ایک ایسا گروہ باقی نہ ہوگا جس سے زمین والے دہشت زدہ ہو آج کس سے دہشت زدہ ہے کس سے ان کی روح کاپ رہی ہے کس سے یہ ہر وقت ڈرتے ہیں اور ان چند ایک لوگوں کے لیے مسلم دوست اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ گوانتا نام ہو بے میں کہ یہ صحافی آدمی تھا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا تعلق جو کرنے والوں سے جنگ بھی لوگوں سے نہیں ہے اور اس کا جرم بھی ان کے نزدیک کوئی قتال کرنا نہیں تھا صرف یہ شک تھا انہیں کہ یہ القاعدہ کے ساتھ کچھ کام کرتا رہا ہے اور وہ شک بھی غلط ثابت ہوا کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی باندھے ہوئے لوہے کے ساتھ اور پاؤں بھی باندھے ہوئے اور اس کے بعد ہمیں یہ کہتا ہے کہ حملہ نہ کرنا اور جہاز کے اندر جب ہمیں مال بردار جہاز کے اندر فرش پر بٹھایا گیا تو ہمیں بالکل رکوع قسم کی حالت میں زمین پر بٹھا دیا گیا باندھ کر اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ناک اور منہ پر اس قدر سخت ماسک سختی سے لپیٹا گیا تھا کہ میرا سانس رک رہا تھا آخر مجبور ہو کر میں نے کہا میرا سانس رک رہا ہے تو انہوں نے آ کر مزید کس دیا اس حال میں پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ سب لوگوں سے کہا جاتا ہے تم لوگوں سے کہ ہم پر حملہ نہ کرنا یہ مالک نے دہشت دکھا دیو اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا مجاہدین کا بنا اشرف اس لیے کہ رب کا شریک ٹھہراتے اگر ہم رب کے شریک ٹھہرانے والوں کے ساتھ نرم ہوں گے تو ہمارے دل میں ان کا روب داخل ہو جائے گا یاد رکھیے جان تم اشد پتن تھی سدور تم ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ اس وقت خوف کپائے اللہ سے کم ڈرتے تم سے زیادہ ڈرتے اس وقت تک جب تک ہم اللہ والے جب ہم مشرقین کے بارے میں شیر کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے ولح ہمارا روگ جاتا رہے گا اکھڑ جائیں گے پاؤں اور ہمیں حضیمت ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد بس ختم کرتے پانچ منٹ بات کیے چھ سو میں یہ حملہ ہوا پھر سات سو ہجری میں دوبارہ فوجیں آئی اور اس وقت لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے گمیش مصر کی طرح اور بے شمار یہ کرائے بڑھ گئے جانوروں کے اوپر سواری کے ہر چیز کے ابن تعلی نے لوگوں کو کہا لوگوں یہی مال جہاد کے لیے ختم کرو کیوں ڈر گئے ہو اللہ پر مان لانے کے بعد مگر تو رختا ہی نہیں تھا یہ کلا والا کہ اس وقت بھی اب جاس رہی محلہ مجاہد قائم رہا تھا اور کلا فتح ہونے نہیں پایا اس کلا والے نے دوبارہ وہی جہاد کا رنگ اختیار کیا فصیلوں پر لوگ ساری ساری رات جاگتے تھے اس نے کہا جو جوان گھر میں پایا گیا سوتا ہوا میں اس کو الٹا لٹکا دوں سب لوگ فصیل پر سوئے گے سب فصیل پر سوتے تھے زبردست پہرا دیا گیا ابن تیمیہ دوڑے جب تکار قریب آ گئے اور بریب کے ساتھ پہنچے بادشاہ کے پاس اور اتنی درخت سے کلام کیا سلطان کے ساتھ تو آج سلطان ہم تیری رعایا ہے آ ہماری مدد کے لیے سلطان نکلتا نہیں تھا گھر گیا کہتے آ ہماری مدد کے لیے اگر ہم تیری رعایا نہ بھی ہوتے تجھے پکار پہ اللہ کے راستے میں مدد کے لیے تیرے اوپر فرض تھا آنا اب تو ہم تو نہیں ہے اور اگر تو نہیں آتا ہم اپنا سلطان کھڑا کریں گے اور جہاد کریں گے یہ سلطان کو نکال کر لائے ادھر پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ سلطان آ گیا پھر سلطان بھی فوجے لے کر آیا کاتار نے اپنی فوج تیاری کو کم سمجھا اور واپس چلے گئے پھر سات سو ایک ہی گرین دوبارہ تاطار پوری تیاری کے ساتھ آئے اب ابن تعمی ابھی ایمان میں لوگوں کو اٹھا چکے تھے اور لوگ بھی پوری طرح تیار تھے اب سخ حد کا مارکا ہوا جس میں حافظ ابن تینیا خود مارکا میں شریف تھے اور کمانڈر کو کہا کہ مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں ماچ کھیل رہی ہو حافظ ابن تینیا کو زبردست خطرناک جگہ پر پہنچایا گیا جہاں سے تاطار کی فوج پہاڑوں سے اس طرح اتر رہی تھی جیسے بارش نازل ہو رہی ہے ابن تعلیہ نے وہاں کھڑے ہو کر لمبی دعا کی اور اس کے بعد لشکروں پر ٹوٹ پڑے بادشاہ نے کہا کہ ابن پیمیا ان کے ساتھ کھڑے ہو انہوں نے کہا بادشاہ یہ سنت نہیں ہے میں دمشک والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ مصریوں کے اندر کھڑے ہو کر کتاب کریں اس کتاب کے اندر جب بادشاہ نے یہ نعرہ لگایا یا خالد دبنا بری تو ابن پیمیا کو کتاب بھول گیا پلنے کہ یہ تو پھر شکست کروانے والا ہے کہا یا سلطان کو نہ بجو کوئی گیا کا نقصانی سلطان پر اس آل ربانی اس اللہ کے شیر کا اتنا روک تھا کہ سلطان نے بجائے غصہ کرنے کے کہا کہ شیخ مجھے اس کا سفارا بتلائی اب مارتا ہوا تاتالوں کو کوئی جگہ سب چھپانے کے لیے نہیں مل گئی وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے مسلمانوں نے پہاڑوں پر چڑھ کے انہیں قتل کیا اس قدر قتل ہوئے کہ گویا پوری فوج کی کمر توڑ دی گئی بی سیوں ان میں سے کھڈوں میں گر گئے بہت سے غرق ہو گئے دریا میں اور تاٹاروں کو ہمیشہ کے لیے کہ شکست ہوئی کہ پھر اس کے بعد انہیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا یہ ہیں ہمارے علماء ما جو آج ان کے راستے پر وہی وہ ہمارے علماء ہیں اور یہ علماء سب لوگوں کے ساتھ چلتے تھے یہ تقسیری ن تھے یہ سب لوگوں کو لے کر چلتے تھے مگر حق بیان کرتے تھے ٹھیک ہے ابن تیمیہ کھچڑی میں شامل ہوئے یہ لوگ کھچڑی کی طرح تھے ان میں بہت نیک بھی تھے اور بہت بد بھی تھے مگر ابن تیمیہ اس حال میں شامل ہوئے کہ ان کی زبان کو روکنے والا کوئی نہ تھا یہ وہ ابن تیمیہ تھے جن کے لیے موت کا در ختم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتیں تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح دسترخوان جس وقت بچھا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آؤ کھانا کھاؤ سب لوگ ٹوٹ پڑتے تم ہوگے اور تم اس طرح ہو گئے جیسے و خاشاک آ جاتی ہے سیلاب میں پانی کے اوپر مگر تم میں وہن کی مرض جو ہے وہ داخل ہو جائے گی پوچھا محمد واہن یا رسول اللہ اللہ کا یہ وہن کیا و تم الموت دنیا کی محبت اور موت سے قرار اللہ سنے اور کہے پر ایمان لانے پھر اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے عامر